<میم> الف لاہیوم <میم> اللہ, لا <القیوم> اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو سدا زندہ ہے جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل اتاریں سی جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسمے ہدایت بن کر آئی تھیں اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يقين رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی نہ زمین میں نہ اسمان میں هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا ہوا وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے اعلی درجے کی حکمت کا بھی ہو اللہ زلام محکمت ملک مت شحت ف عمل نفی ارو بہم زئی فیتو نمت بہ ملفت نتیب تیغ ات ائلی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 جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے اور کچھ دوسری آیتیں متشابے ہیں اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے سب کچھ ہمارے پرورتکار ہی کی طرف سے ہے اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت اطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑ پیدا نہ ہونے دے اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا انم الام اک ہوں وم حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی نہ ان کی اولاد اور وہی وہ ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ ملے لیا اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِحَادِ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہو گئے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے, جائے گا اور وہ بہت برا بچھونا ہے قد اک تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے حب مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ کول مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْرِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ ہاؤس دنیا لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں یعنی عورتیں بچے سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر نشان لگائے ہوئے گھوڑے چوپائے اور کھیتیاں یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے فيها وازواج ورضوان من بصير بالعباد کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشنو دی ہے اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے فرنا گنو بنا پنا بن یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے فکینسح یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں سچائی کے خوگر ہیں عبادت گزار ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں اور سہری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں شہید اللہ الح اللہ ام اللہ اللہ اللہ العزيز الحکی اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل اسلام يَكْفُرْ اللہ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک متبردین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو چٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے فَإنحا فل اسم تو أَسْلَمُوا وقلی وین وَإِن بل اینس فسلم فن کل بل وقلا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 یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگیز نہیں چھوئے گی اور انہوں نے جو چھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں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 الیل ملکل ملکی تل مش ںو تنظیم میم تشا تو آئز من تشویز من, من تشا تش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 بے حساب رزق عطا فرماتا ہے لا تخیب کا مئی کلئی سمین اللہ فی شل تتو م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 تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے قل ان تحبون الله تم تو ہبون اللہ فرقم زنو بکم اللہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو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 کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ان اللہ نے آدم نور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی نالی یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو محر تسمی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 پل بات ہے کال چربی انی و بات ہے بِمَا مت کال چروی ان باتوں ہے اللہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي سم بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی یارب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ ہمیں دیتی ہوں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا فل دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ د رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ یا لکی حضرت چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا اور زکری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 ن لی کداز کرزمیا اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد ادا فرما دے بے شک تو دعا کا سننے والا ہے فنادت ہوا الملائکة وهو قائم يصلی فی المحراب ان اللہ يبشرك ان اللہ مس اللہ حسور حسوری نالحی چنانچہ ایک دن جب زکریہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے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 ما يكون غلام بلغني الكبر عاقر قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء زکریہ نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جب کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانچ ہے اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اول ابلی آیا من اللہ وبکی او سب بلا شی وب کا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 ملا اکتو یور بشیو کی بکلی متیح سبن جی ہن خرتی نل قربی وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم اللہ تعالی تمہیں اپنے ایک کلیمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا کال بشر قال سسنی بشم کال ما کماشم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 رسولہ جیت اخلو کلکینکریف خو تمبی نف کل آلکم ان, في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 مسدی قلت اللہ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تو میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں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 قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیروں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کے رحمے میرے مددکار ہوں حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول مع فخشین اے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں اور ان کافروں نے عیسا علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا میرو کمین الزین کفرو جلین کف ملکی مل جمف اح کم بین کم فی می تخت اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسا میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایزا سے تمہیں پاک کر دوں گا اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور اخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے وا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمین البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ذکر اے پیغمبر یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں مسل اللہ, اللہ کے نزدیک عیسا کی مثال آدم جیسی ہے اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ان سے کہا ہو جاؤ بس وہ ہو گئے الحق کا فلا کم المتری حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا پمن مجھ ملمی فا پل ٹا لو فکل چا لو نو اب نو اب نکم اناونی سمو فوس ناو ثم فنجعل تمہارے پاس حضرت عیسی علیہ السلام کے واقعہ کا جو صحیح علم آ گیا ہے اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لانت بھیجیں. انہا ذا لہو القصص الحق وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک علیم بل مفسدی پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے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 دون اللہ فإن تولو مسلمون مسلمانوں یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائے پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں یا <سلام> اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو حالانکہ تو اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تم ہلا جج تم فیمل کم به علم سلیم تمہار جو ن فیمل بین علم والله يعلم وانتم لا تعلمون دیکھو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 ما كان ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نسرانی بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوهُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حق دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی نیز یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم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 اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے من جان اللہ ہونے کے گواہ ہو لِمَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اے اہل کتاب تم حق و باطل کے ساتھ کیوں گٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو تم کی تب امین اون ضلع نمنو اجن نہ ہری اخو لال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 وینو لیا دین کل دل انل اوم مسلم اونتی تم اوہ جو کم رب مگر دل سے ان لوگوں کو سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو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 ہر چیز کا علم رکھتا ہے من ذو الفضل <تصفح> وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے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 وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اہلِ کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک دھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں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 بلا من أوفا بعهده فإن اللہ يحب المتقين بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی قائدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے في سمن ولا يكلمهم الله ولا ينظر ولی يوم یو ولا يزكيهم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 اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناکری کوئون السنت سب نل کتاب ہوں مینل کتاب ہوں دل ہی وم ہوں امن دل ہی وقول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 اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بھوچتے جھوٹ بانتے ہیں ما کان لبشر این یؤتیہو اللہ الکتاب والحکم والنبوت ثم یقول لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قَالَ أَأَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِصْرِ اقررنا أَقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں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 ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں فمن بعد ذلك هم اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ مو موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے اف غیر دین اللہ یبغون اف غیر دین اللہ یبغون وله اسلم من في السموات والارض طوعا وكرها و الیه یرجعون اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن چکا رکھی ہے کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل ذُلّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَنْ أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ كهدو. کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر اور اس ہدایت پر جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی اور ان باتوں پر جو موسا عیسی اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئیں ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے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 جز ام الم لاہ سی اجمائی ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے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 کف بز دلب تم تو بل چوبت مب اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں ان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 خواہ وہ اپنی جان چھوڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ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 پلوپا مل لو ال ال محرم اسو او نفی مبلی انت نظر ت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 یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو رات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو علی اللہ من بعد هم پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ کہہ دو کہ اے اہلِ کتاب اللہ کے آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے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 فريقا من الذين اوتوا بعد اے ایمان والو اگر تم محلے کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لوگے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے وکیف تکفرون وانتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله ومن يعتص بالله فقد هدي الى صراط مستقيم اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی ایتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے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 بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو سم بھی حبل اللہ جمی تفرق نعمت علیہ کم از کم تم اد اللہ تبین قلوبی کم سہ تم اخوانا فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون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 جلاوین اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعَدَّتُ وجوہُمْ أَكَفَرْتُمْ تم تک فرو اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے چنانچے جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا لو مزہ چکھو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے خالد دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ظُلْمًا کیا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کہے اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے کن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 مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے تم نیگی کی تلقین کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے لَن إلا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہر کس نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹ دکھا جائیں گے پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی بری بچہ مزل تو حب لم اللہ و حب لمسی وب او بیب مین اللہ و بری بچہ لئی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 اور ساری ہدے پھلانگ جایا کرتے تھے لئی سو سوا من اہ ل تم کو مت یتلون آنا جدون لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں اہلک کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں مینو نبلون بلو فیو نل سرخیت و مین فالخی یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اچھائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے وما يَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز نا قَدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تنفع عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا و اولئک اصحاب النار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 امو لا دون خبالا کم ما لو قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بینا لكم ان كنتم تعقلون اے ایمان والو اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ یہ لوگ تمہاری بدخاہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ بوس ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو کچھ عداوت ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں بشرتے کہ تم سمجھ سے کام لو اولا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 دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مر رہو اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے ان تمسسکم حسنت تسقہم و ان تصبکم سیئت یفرحو بها و ان تصبرو وتتقو لا یضرکم قیدهم شیئا ان اللہ بما یعملون محیم اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی غزن پہنچے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں اگر تم صبر اور تقوا سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے اے پیغمبر جنگِ عہد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے اِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ جب تمہیں میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمتھار بیٹھیں حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَلَقَدْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ اللَّهَ اللہ نے تو جنگے بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے لہذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو از دول منی ستی جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے بلا کم سوری کم بخمسة آلاف من ہاں بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائے تو تمہارا پروردگار پانچ ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمائع کی ہوئی ہوگی وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے تمام تر حکمت کا بھی مالک ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا اور جنگے بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا ان کو ایسی ذلت آمیش شکست دے کہ وہ نام مراد ہو کر واپس چلے جائیں أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اے پیغمبر تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں فل فیم یشی بومش غفور الحیم آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفتا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون اے ایمان والو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو النار اعدت اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے وہ سرم فروت و جن البوت اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ولدی نلو فشتن اوس زخر اللہ فست اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناوں کی معافی دے اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اسرار نہیں کرتے اڑ تم وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلح ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی اتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے من قبلكم سنن في الارض كان تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا بیان الدو متف تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت وَلَا تَهِنُوا وَلَا کنتم مؤمنین مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سر بلند ہوگے این یمسسکم قرح فقد مسل قوم قرح مثلہ تل کل انو دئی نیولی منولہ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے تم الجن جہد وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ <الصَّابِرِينَ> بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں فقد اور تم تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے چنانچے اب تم نے کھلی آنکھوں اسے دیکھ لیا ہے کم ومن على فلن يضر الله شيئا وسيجز الشاكرين اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا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 اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے وک ابھیلو ریبیوں کم لِمَا نم وہ نولی مساب وَمَا سبھی لہست نو ولا ہو سابری اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی نتیجن انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا اللہ ایسے سابق قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین ان کے موں سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ جنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین اے ایمان والو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے یہ لوگ تمہارے خیر, خیر, خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے سن القی فی قلو بلین کفی مشوکو بل بلطان و بال جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہمن قریب ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے وَلَقَد صدقكم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 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے از تو سید والا چلوں نہ وصول یا دوں کم فی اخرو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 وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو موڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے تم زلال وم امن تنوا سی اوشتن کم وکد متھوپن بل ہی ملکی یقین میش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 پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر تمام نینت نازل کی ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچل دور کر دے اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَلَئِن قُتِلتُم فی اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں وَلَئِن أَوْ قُتِلْتُمْ اللَّهِ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے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 اللہ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے لہذا ان کو معاف کر دو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وَإِن فمن ذا ينصركم من بعده وعلى اللہ المؤمنون اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں امک نلی نبی امل کلف سب تم اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مالے غنیمت میں خیانت کرے اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اب اللہ جہنم اب سل مسئلہ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ہم اللہ, اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے لقد من اللہ منی سفی رسویم یت لویم عیاتی ویوزکی ویوزکیم ویو الکل مت وی کنومی کب لفی بل می حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے صابتكم مصيبه قد اصابت مثلها قلتم ان ذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دوگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہارے طرف سے آئی ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وما أَصَابَكُمْ يَوْمَا الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے ول یعلم الذین نفاقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتال لتبعناکم للكفر أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما تم اور منافقین کو بھی دیکھ لے اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اللَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لو أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ <تصفيق> یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا چہ سبین کو چروفی سب بلائی در ارزو اور اے پیغمبر جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگیز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں اپنے رب کے پاس رسک ملتا ہے فری نبی ویسب شروع ویستب شرون الحق اللہ خوف عليهم اللہ خوف علیہم ولا هم اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ اللہ کے نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ وہ لوگ جنوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست عجر ہے الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ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 کہ انہیں ذرا بھی گزن نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوش کے تابے رہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے انما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 فلف لئی ابراہد اللہ عظيم اور اے پیغمبر جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لئے زبردست عذاب تیار ہے ان اِنَّ الَّذِينَ اشترَوُوا الْكُفْرَ بِالْاِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لئے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما لهم لهم عذاب اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ ہمیں اور آگے بڑھ جائیں اور آخرکار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں زلیل کر کے رکھ دے گا میں کیا نولا مولی نال تم مالی حقل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 ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غائب کی باتیں بتا دے ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہو گے ما به يوم ميراث السماوات واللہ بما تعملون اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے لد سمیاں کوری نالو ان ستی نو اگنیا سنکھو کت لو ملری شکتی نلو دل ہری اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھے لیتے ہیں اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی اور پھر کہیں گے کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتود کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا تھا ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے الَّذِينَ قَالُوا إِمْ لس نی پورب نل قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا جائے تم کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعی سچے ہو زبوں کا فقدی اے پیغمبر اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے تھے لکھے ہوئے صحیفے بھی اور ایسی کتاب بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی ناری و دفایا دنیا متا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن لکھ اشركوا اشوکیو كو وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور مسلمانوں تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں اور آزمایا جائے گا اور تم اہل کتاب اور مشرقین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہیں اختیار کرنے ہیں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 اور ان لوگوں کو وہ وقت نہ بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں پھر انہوں نے اس عہد کو پسے پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں لت بِمَا نفرہ مت اوہبون فالو فلت سب فیم اللہ مدن علی یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عصاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِ الْأَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں الذین يذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلى جنوبهم ویتفکرون وکرفی خل قسمتی ول اور روب نت حلن صبح نک رت حلنگ صبح نکنال جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروگار آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں بس ہمیں دو زخ کے عذاب سے بچا لیجیے ربنا انك من تدخل النار فقد وما للظالمين من انصار اے ہمارے رب آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے ربنا اننا سمعنا ایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ چنانچہ ہم ایمان لے آئے لہذا اے ہمارے پروردگار ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجیے ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجیے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے رَبَّنَا وَآَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ اور اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کیجئے یقین آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے ابلا مل کم لاب فالذين هاجروا ہوا من اوفی سبلی في پاتل پوتیلو وقتلوا سی عنهم سيئاتهم ادھیل عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ہلن چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا خا وہ مرد ہو یا عورت تم سب آپس میں ایک جیسے ہو لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور جنہوں نے دین کے خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا اور انہیں ضرور بھی ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے لا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم و بئس یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں پھر ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے لیکن الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجری نیتی نل لیکن جو لوگ اپنے پرور سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے ذیل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ خاشعین للہ لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولائک لہم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی تھی اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں بے شک اللہ حساب جل چکانے والا ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابقوا اصبروا وصابروا ورابقوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون اے ایمان والو سبر اختیار کرو مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفظ